نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهبنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غیل المغضوب علیہم صدق اللہ علیہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا یہ سور فاتحہ ہے جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں قرآن کریم کی یہ پہلی مشہور و معروف صورت ہے اور اس کے علاوہ اس سورۂ مبارکہ کے اور بھی دوسرے نام ہیں اس سورہ مبارکہ کو سورت القنس بھی کہا جاتا ہے اور فاتحت الکتاب بھی اس کا ایک نام ہے اور ام القرآن بھی اس کا ایک نام ہے اور ام الکتاب بھی اس کا نام ہے اور اس کے ناموں میں سے ایک نام سورت العا بھی ہے اور سورت المناجات بھی ہے سورت السؤال بھی اس کا ایک نام ہے اور سورۂ وافیہ بھی اس کا نام ہے شافیہ اور کافیہ بھی اس کے ناموں میں سے ہے اور سورت المناجات بھی اس کا ایک نام ہے اور اسی طرح سے اس کو سورہ نور بھی کہا جاتا ہے سورہ رقیہ بھی اس کا ایک نام ہے اور سورت التفی بھی اس کا ایک نام ہے یہ سورہ مبارکہ مکہ میں یا مدینہ منورہ میں یا دونوں مقامات میں یہ نازل ہوئی ہے تو یہ سورہ مبارکہ بڑی اہم اور بہت ہی جامع صورت صورت ہے اور اس صورۂۂ مبارکہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ تورات اور انجیل اور زبور میں اس جیسی صورت نادل نہیں ہوئی اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو نوروں کی بشارت دی ایک تو سورہ فاتحہ کی اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی تو اس لیے یہ سورہ نور بھی ہے داروی شریف کی حدیث ہے کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے داروی شریف ہی کے ایک اور روایت میں ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کو سو مرتبہ پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ آپ ذرا جانتے ہیں کہ نماز میں امام کے لیے تو اس کا پڑھنا واجب ہے اور منفرد کے لیے یعنی جو اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ کا پڑھنا واجب ہے اور جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو مقتدی کے لیے امام کی اقرات کا سننا اور خاموش رہنا یہ ضروری ہے قرآن قریب میں مقتدی کو کو امام کی اقراط سننے کا حکم دیا گیا ہے اور خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے مکتبی جو ہے سبحان کے اللہ پڑھ کر خاموش ہو جائے گا قراط نہیں کرے گا کیونکہ قرآن قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے ویدا قرآ القرآن و فسط تمعلو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو اور حدیث شریف میں ہے کہ قرآل الامام لغو قراۃ امام کا پڑھنا امام کا قراط کرنا یہ مقتدی ہی کی قراط ہے مقتدی کا پڑھنا ہے تو اس لیے مقتدی قراط نہیں کرے گا اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے اذا کر فن کہ جب امام قیراعت کرے تو تم خاموش رہو یہ حکم مقتدیوں کو ہے تو اس لیے مقتدی قیرا نہیں کریں گے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ مسنون ہے اور ہر سورہ مبارکہ سے پہلے سوائے سورہ برات کے بسم اللہ پڑھنا یہ بھی اور اسی طرح سے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جو اس کے بارے میں حدیث شریف میں حکم دیا گیا ہے کل عمر سی بالم لمبی سی ہی بسم اللہ ہی فہ او اج او کما قال علیہ الصلاۃ تسلیم کہ ہر وہ محتم بشان کام یعنی اچھا کام نیک کام جائز کام کہ جس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو وہ تم بریدہ ہوتا ہے یعنی وہ کام بے برکتہ ہوتا ہے یا اس کام پر جو ہے ثواب نہیں ملتا ہے تو لہٰذا ہر اچھے کام سے پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے اور جس طرح سے بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے اسی طرح سے ہر کام سے پہلے الحمدللہ اور اللہ کی حمد اور اس کی صنع کرنا بھی جو ہے یہ بھی جو ہے بہت اچھی اور حدیث شریف میں اس کی تعلیم دی گئی ہے اور الحمدللہ کے بہت سے مواقع ہیں کہ جن میں واجب بھی ہے سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے جیسا کہ خطبہ جمعہ کا جو خطبہ ہے اس میں حمد کرنا یہ واجب ہے اور کھانا کھانے اور اور پینے کے لیے جو ہے اس کے بعد الحمدللہ کہنا جو ہے یہ مستحب ہے اور جب کسی کو چھینک آ جائے تو اس وقت الحمدللہ کہنا جو ہے سنتِ موت ہے اور جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے جو یہ سنیں تو اس کا جواب ذرحم اللہ کہہ کر جو ہے وہ دیا جائے اس کی حدیث شریف میں جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے اور جہاں تک اس صورت کا تعلق ہے تو اس صورت میں بندوں کی زبان میں تعلیم دی گئی ہے اور گفتگو کی گئی ہے اور بندوں کو تعلیم دینے کے منشا اور بندوں کو تعلیماً جو ہے اس صورت میں جو ہے وہ سکھانا چونکہ پایا گیا ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیمن بندوں کی اس دبان میں اس میں گفتگو فرمائی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہے کہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور الرحیم وہ بڑا مہربان ہے رحیم ہے مالک یوم الدین اور قیامت کے دن کا مالک ہے یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے ایا کا و ایا نستعین تجھی کو ہم پوجھیں تجھی سے مدد چاہیں یہاں تک جو گفتگو ہوئی اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ثنا اور اپنی حمد اور اپنی خوبیوں کا بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے اپنی مالکیت کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مستحق عبادت ہونے کا ذکر فرمایا ہے یعنی جب اللہ تبارک و تعالی مالک ہے تو ساری چیزیں جو ہیں اس کی مملوک ہیں اور جو مملوک ہو وہ مستحق عبادت نہیں ہو سکتا ہے مستحق کے عبادت عبادت کے لائق وہی ذات ہے کہ جو مالک ہے تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات اپنی اپنی ذات اور اپنی مالکیت کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ گنا بدو کہ ہم تجھے ہی پوچھتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی اس میں یہ تعلیم دی گئی کہ پہلے جو ہے اپنا عقیدہ جو ہے درست کرنا چاہیے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنی ذات کا ذکر فرمایا پھر صفات کا ذکر فرمایا تو اس میں یہ تعلیم دی گئی کہ عبادت کرنے سے پہلے اپنا عقیدہ جو ہے صحیح کرنا چاہیے عبادت کی مقبولیت کا دار و مدار عقیدے کے صحیح ہونے پر موقوف ہے جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا کوئی عبادت جو ہے وہ کارآمد نہیں ہو سکتی ہے ان دلہ مقبول نہیں ہو سکتی ہے بلکہ وہ عبادت کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتی ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے عبادت کرنے سے پہلے اپنی اپنے عقیدے کی اصلاح کی کر لی جائے اپنے نظریات اور اپنے موت خدا کو درست کر لیا جائے تو جب عقیدہ اور نظریہ اور درست ہو جائے گا تو پھر جو ہے عبادت قبولیت کے درجے پر پہنچ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ویاگنستین اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں یہاں جو ہے یہ جملہ کہ ای ویا کا نستعین کہ تجیے سے ہم مدد چاہیں اللہ تبارک و تعالی کی مدد یا یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا مستعان ہونا یعنی اس سے مدد کی درخواست کرنا اللہ تبارک و تعالی کا مدد فرمانا چاہے حقیقی طور پر ہو یعنی جو ہے بلا واسطہ ہو یا جو ہے ہو یا جو ہے کسی ذریعے سے ہو بہرحال حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو مدد فرماتی ہے اور جس سے مدد چاہی جاتی ہے باقی اس کے علاوہ جو بھی ذرائع ہیں جن سے مدد ہوتی ہے یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقتاً مدد ہے کیوں کہ وہی جو ہے توفیق دہندہ ہے وہی توفیق عنایت فرماتا ہے تو کوئی دوسرے کی مدد کرتا ہے تو یہ سب جو ہیں گویا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے مظہر ہیں حقیقی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کرنے والی ہے اس کی اعانت سے اور اس کی توفیق سے جو ہے دوسرے جو ہے مدد کرتے ہیں لہذا اولیاء اکرام اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے جو مدد چاہی جاتی ہے اور حدیث شریف میں جو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ یہ یہ بالواسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یہاں مدد ہوتی ہے اور یہ نفوذ قدسیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعانت کے مظہر ہیں اور ان سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا اظہار ہو رہا ہے اس کے بعد فرمایا میں اہ دن سراۃۃ المستقیم یہاں بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی خوبی اپنی تعریف اپنی ذات اور اپنی صفات اور اس کے بعد اپنے مستحق عبادت ہونے کا ذکر فرمایا اور عبادت کا تذکرہ فرما دیا تو اب جو ہے یہ یہاں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ اہ دن المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا یعنی اس میں یہ اشارہ ہوا کہ عبادت کرنے کے بعد جو ہے دعا کرنا چاہیے اور نماز کے بعد تو دعا کرنے کی تعلیم احادیث مبارکہ میں بھی دی گئی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا اس کے بعد ارشاد ہوا سراط الدین تعلق ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے احسان کیا ہے تو یہ اسی جملے کی تفسیر ہو رہی ہے یہاں پر کہ سراد مستقیم سے مراد کیا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے تو اس اس جملے میں فرمایا گیا کہ سیدھا سیدھا راستہ یعنی سرات مستقیم وہ ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے اور اس میں جو ہے یہ بتلایا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے ان کا جو معمول ہے وہی جو ہے سیدھا راستہ ہے اور وہی جو ہے سرات مستقیم ہے اب سراط مستقیم سے مراد یعنی قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نامی بھی سرات مستقیم ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاقی کریمہ یہ بھی سراط مستقیم ہے اور ان پر جو بزرگان دین کا معمول رہا ہے وہ بھی سراۃ مستقیم میں داخل ہے کہ انہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے غیر المخوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر غضب ہوا اور ان لوگوں کا راستہ کہ جو بہکے ہوئے ہیں غیر علیہم سے مراد مراد یہودی ہیں اور سے مراد جو ہیں اور سے جو عیسائی ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں بھی اس کے بارے میں سراہت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے یہ صورت جب ختم ہو اور کوئی پڑھے اور اس کے اختتام پر پہنچے ختم کرنے کے بعد اپنا جو ہے آمین کہنا جو یہ مسنون ہے خاں نماز کے اندر ہو اور خاں نماز کے باہر اور نماز کے اندر آہستہ آمین کہی جائے گی امام مام اعظم ابو حنیفہ پار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی مسلک ہے آمین کے معنی ہیں قبول فرما تو بہرحال تو نماز کے علاوہ بھی اگر جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی آمین کہہ لینا چاہیے کہ اس میں یعنی قبولیت کی دعا ہوتی کہ اللہ تو اسے قبول فرما بہرحال آج الحمدللہ للہ مورخا پانچ محرم الحرام اور بائیس مئی کو یہ درس قرآن کریم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اس کے پڑھنے اور اس کے سننے اور اس درس میں شرکت کی توفیق عنایت فرمائے